لبيك اللهم لبيك لبيك لا جديك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا جديك لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الغجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی الک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی الک و اصحابک یا نور اللہ محترم اور پیارے اسام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا تم دس مرتبہ صبح ہو اور دس مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھو جو عیسیٰ کرے گا میں برود قیامت اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سینا مولانا محمد مہدن الجور والکرم وآلہی وآصحابہی وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین ہم ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے احکام حج میں حاضر ہیں پچھلے سلسلے میں آپ نے حج سے پہلے کے جو لوازمات ہیں باطنی لوازمات خاص طور پر وہ سمات فرمائیں نیتوں کے احوال اور حج پر جانے کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے آرزی ان کی ساری وغیرہ کے حوالے سے آپ نے تفصیلی طور پر سمات کیا آج ہم مقدمات سفر یعنی سفر سے پہلے ایک حاجی کو کیا کچھ کرنا چاہیے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے پہلے یہ کام وہ نمٹا لے ان امور پر گفتگو کریں گے اور اپنے اگلے سلسلے میں دوران سفر پورے سفر کے دوران ایک تو یہ کہ خاص ٹریولنگ کے دوران اور پھر وہاں اقامت کے دوران جو جنرل باتیں ہیں ان پر گفتگو کریں گے اور اس کے بعد کے سلسلوں میں احرام وغیرہ امکات اور باقاعدہ طور پر جو مناسق ہیں ان کے حوالے سے گفتگو شروع ہوگی تو مقدمات سفر میں سب سے پہلے چیز ہے زاد راہ یعنی اخراجات کہ جن کے ذریعے بندے کو سفر حج کی سعادت ملتی ہے جس کے ذریعے بندہ قادر ہوتا ہے وہ کوئی پیکج لیتا ہے فیس جمع کراتا ہے تمام تر اخراجات کا متحمل ہوتا ہے تو پہلا تو مرحلہ ہے اخراجات کا اگر اخراجات ہی نہ ہوں تو پھر تو یہ سارے گفتگو ہی نہیں ہوگی اور ظاہر سوچے گا بھی نہیں جانے کے بارے میں تو اخراجات کے حوالے سے یہ بات ضروری ہے کہ حج پر جانے والا مال حلال سے حج ادا کرے کیونکہ مال حرام سے کیا جانے والا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا امام طبرانی اوسط میں امام حسمی مجنود زوائد میں امام علامہ منذری التغریب وترحیب میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خرج الحاج بنفقت طيبه ووضع رجله في غرز في غرز دابته وجنادى ربه لبيك اللهم لبيك کہ جب بندہ پاک کمائی سے حج پر نکلے اپنی سواری کے رکاب میں پاؤں رکھے اور اپنے رب کو پکارے لبیک ناد منادین آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے لبئی کساد کا حلالن راحلت کا حلال حجو کا مبرور غیر معذور ہاں ہاں لب تیری لبع قبول ہے تیرا توشا حلال کا ہے تری سواری حلال کی ہے تیرا حج مقبول ہے مردود نہیں ہے اس کے برخلاف سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اذا خرج الرجل رج البن جب کوئی بندہ حرام آمدنی سے حج کرتا ہے ودا رج اور اپنا قدم جو ہے سواری پر رکھتا ہے یونادی لبیک اللہ لب اور یہ ندا کرتا ہے لبیک اللہ لب نادا مناد مین سما آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے لا لب و نہیں نہیں تیری لبے قبول نہیں ہےرامن سامان حرام کا ہے نفکاتو کا حرامن تیرے پاس خرچہ حرام کا ہے حج کا غیر مغرور تیرا حج اللہ کی بارغاہ میں مقبول نہیں محترم پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین اور حج کے سعادت پانے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں اگر خدا خواستہ کسی کی آمدنی حرام کی ہے تو وہ حرام کی آمدنی سے حج ادا نہیں کر سکتا اسے حلال ذریعے ہی سے حج ادا کرنا ہوگا بلکہ یہ بھی یاد رکھیے حج کے فرائض کے حوالے سے حج کب فرض ہوتا ہے جب یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ اتنے اتنے اتنے طور پر مالی اسباب ہوں جب جا کر حج فرض ہوگا اس گفتگو کے اندر زکوۃ کی گفتگو کی جاتی ہے اس گفتگو کے اندر یہ بات مد نظر رہے کہ یہاں مراد حلال آمدنی ہے نہ تو حرام آمدنی کا حساب حجم سامنے رکھا جاتا ہے اور نہ ہی حرام آمدنی پر زکوات ادا ہوتی ہے کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول فرماتا ہے اور نہ ہی حرام آمدنی پر زکوٰۃ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے تو حج کے لیے ضروری ہے کہ بندہ حلال آمدنی ہی سے حج کرے بعض میں آتا ہے کہ بندہ بڑا گندہ ہوتا ہے یعنی طویل سفر اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے اور رب کی بارگاہ میں یا رب یا رب کی سدائیں بلند کرتا ہے لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ تیری دعا کیوں کر قبول ہو تیرا نفقہ حرام تیرا لباس حرام تیرے پیٹ میں حرام اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ل ربانی حرامن خیر حجہ کہ اگر کسی کے پاس کسی مسلمان کا کوئی روپیہ ہے جو اس نے لے رکھا ہے غصب کر رکھا ہے اور یہ حج پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے دانک کہتے ہیں بہت چھوٹی پائی کو پیسے کو تو اگر کسی کے پاس کسی کا مال ہے تو اس مال کو لوٹانا ستر حج کو ادا کرنے سے افضل ہے مالے حلال کا اہتمام تو کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے میں ہوں پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کا احاطہ کچھ وسیع ہے اور جو حتیم کی جگہ ہے یہ بھی اصل میں خانہ کعبہ ہی کا حصہ تھی آخر یہ جگہ باہر کیسے رہ گئی اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ نے جب تعمیر خانہ کعبہ کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے اپنے اسباب جمع کیے جو انہوں نے حلال آمدنی سے کمائے تھے جس میں خبیص چیزوں کی آمیزش نہیں تھی جب وہ سارے اسباب جمع ہو گئے اور تعمیر شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ جتنی یہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس اسباب سے تو وہ تعمیر ہی نہیں ہوگی تو مجبور ان کے پاس حلال کے پیسے نہیں تھے تو مجبوراً جو ہے انہوں نے خانہ کعبہ کے احاطے کو مختصر کر دیا تاکہ ان کے پاس جو اسباب ہیں وہ اس حلال ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی ہی کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کر سکیں تو یہ جو خانہ کعبہ کی عظمت حرمت جو ہے کفار, کفار مکہ کے دلوں میں بھی تھی لیکن یہ الگ بات ہے کہ کامل طریقے سے نہیں تھی وہ اس کے گرد ننگے ہو کر طواف کرنا ہی بہت بڑی باتیں سمجھتے تھے حالانکہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ بے ادبی کی بات ہے تو حج کے حوالے سے جو جانا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حلال آمدنی سے حج کرے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ایک قول نقل کیا کنہ ندا تساشار الحلالی مخافت الوقوع فی عشرت ذلحچہ ساب اکرام علیمان فرماتے ہیں ہم ذی الحجہ کے اشرے میں جو تجارت کیا کرتے تھے اس میں سے نوے فیصد تجارت کا نفع نہیں لیتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری اس آمدنی میں سود وغیرہ کوئی حرام چیز شامل ہو جائے اور جب ہم حج کو نکلیں تو وہ آمدنی ہمارے پیٹوں میں ہو ہمارے لباس پر ہو ہمارے ساتھ ہو اللہ ہو اکبر وہ ہم سے بڑھ کر حلال و حرام کو جاننے والے ہیں لیکن ایک خوف خشیت اور ورا کا ایک ان کے اندر جذبہ تھا اور یہ مقام ورا پر فائز تھے کہ وہ ذی الحجا کے اس عشرے میں اس طرح کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال آمدنی سے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کس قدر بد نصیب ہیں وہ لوگ جو حرام آمدنی اختیار کیے ہوئے ہیں انہیں دنیا کی آسائشیں مجبور کرتی ہیں مائل کرتی ہیں حرام آمدنی کی طرف لیکن مقامی غور ہے کہ وہ نماز پڑھیں تو حرام کے کپڑوں میں پڑھیں گے وہ دعا مانگیں گے تو ان کے پیٹوں میں حرام ہوگا وہ حج کا قصد کریں گے تو ان کا نفقہ اور خرچہ حرام کا ہوگا وہ اگر مر جائیں تو کہاں سے آمد لے کر آئیں گے کوئی اور پاک کمائیں ہو سکتا ہے اسی حرام آمدنی کے کفن میں لپٹا کر انہیں قبر میں دفن کر دیا جائے اور موت کا کیا بھروسہ ہے فورن حرام آمدنی سے اجتناب کیجیے رشوت سے اجتناب کیجیے مال غیر ہتیانے سے اجتناب کیجیے خوری سے اجتناب کیجیے جس جس طریقے سے بھی جو حرام آمدنی اختیار کرتا ہے اس سے اجتناب کیجیے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے ایک ظاہر کے لیے اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ایک اور بڑا نازک مرحلہ آتا ہے جیسا کہ آپ نے گزشتہ سے سنوں میں سنا کہ زائر کو سفر پر روانہ ہوتے وقت یہ تصور کرنا چاہیے گویا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں واپس ہی نہیں آؤں گا تو سب سے پہلے تو وہ رب تعالیٰ کی بالکاہ میں معافی مانگے توبہ اور استغفار کرے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے اور گناہوں کی جو مغفرت ہے وہ موقوف ہے کچھ چیزوں پر یعنی صرف توبہ کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے ان بعض گنا ایسے ہیں کہ جب تک قزا ادا نہ کی جائے گنا معاف نہیں ہوتے جیسا کہ نماز ہے اگر کسی کے ذمے ہو ان کی قزا شروع کر دے زکوٰۃ کی واجب، ادائیگی واجب ہو اس کی ادائیگی شروع کر دے صدقہ فطر ادا نہیں کیا اس کی ادائیگی کرے قربانی ذمے تھی واجب تھی نہیں ادا کی اس کی اس کا جو ہے وہ تاوان ادا کرے اس کی تلافی کرے اسی طریقے سے اگر بندوں کے حقوق ہیں مالی حقوق ہیں قرضہ دبایا ہے یا قرضہ میں تاخیر ہو گئی ہے وہ قرضہ ادا کرے مالی حقوق ادا کرے اور اگر کسی کی حق تلفی کی ہے دل آزاری کی ہے زبانی طور پر قولی طور پر کسی اور طرح تو ان سے حقوق کی معافی طلب کرے کہ بندہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ذمے لوگوں کے حقوق ہوں اور یہ حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سچی توبا وہی ہوتی ہے کہ جس میں تمام طور حقوق پورے کر دیے جائیں اور اگر کسی کو دیر سے خیال آیا اس کے ذمہ بہت ساری نمازیں ہیں حج سے پہلے ان کے ادائیگی ممکن نہیں تو نیت اور عظم مسمم کر لے کہ میں تباتر کے ساتھ ان کی قزا پڑھتا رہوں گا اور ساری قزا ان شاء اللہ لزیز میں پڑھ لوں گا ان شاء اب جو ہے یہ جب اس نیت سے جائے گا اس کے حج کے قبول ہونے میں کوئی اور چیز رکاوٹ نہ مانیں گی جبکہ یہ تمام چیزیں کامل طریقے سے ادا کرے اس کے بعد ایک اور بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے امانتیں سپرد کی ہوئی ہوتی ہیں اگر یہ مناسب خیال کرے تو جو لوگوں کی امانتیں ہیں وہ انہیں واپس لوٹا دے اور امانتیں ایسی ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں اس کے پاس ہی رہیں تو پھر وہ لوگوں دیگر گھر کے افراد کو دیگر احباب کو آگاہ کر دے کہ یہ فلاں فلاں چیز میری نہیں ہے یہ فلاں فلاں کی ہے اور اگر مجھے کچھ ہو جائے میں نہ آ پاؤں ذہر نصیب مجھے سفر ہر مین میں موت نصیب ہو جائے تو تم یہ ان لوگوں کو دے دینا اس کے علاوہ ایک ظاہر کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ وہ جاتے وقت وسیعت لکھ کر جائے یاد رکھیے وسیعت کے دو احکام ہیں بسا موقع پر وسیعت کرنا مستحب اور سنت ہے اور بسا موقع پر وسیعت کرنا واجب ہے علماء نے بیان کیا کہ جس شخص کے اوپر کسی کا کچھ نکلتا ہو کسی کا کچھ دینا ہو تو ایسے پر وسیعت جو ہے وہ کرنا واجب ہے اب مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کا قرضہ ہے لیکن اگر یہ مر جائے تو اس کے رشتے داروں کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس کس کا کرتا تھا اور باڑ الگ ایسے بھی ہوتے ہیں کسی کے مرنے کے بعد آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جناب اس نے ہمارے پیسے دینے ہیں تو جس شخص کے اوپر کچھ نکلتا ہو نہ صرف یہ کہ حج پر نکلنے کا مرحلہ ہے اس کے علاوہ بھی یہ واجب ہے کہ وہ آدمی اپنے جس جن کا حقوق نکلتے ہیں وہ لکھ لے کسی جگہ پر دو چار افراد کو آگاہ کر دے وصیت میں لکھنا ضروری نہیں ہے لکھنا بہتر ہوتا ہے اصل چیز ہے دیگر افراد کو آگاہ کر دینا اپنے احباب کو اعزا کو آگاہ کر دے کہ بھی فلاں فلاں کا مجھ پر نکلتا ہے آپ ان کی ادائیگی کر دیں اسی طریقے سے اگر کسی کے ذمہ نماز باقی ہے روزے باقی ہیں تو ان کا فدیا ادا کرنا واجب ہوتا ہے تو ان کا فدیا ادا کرنے کی وصیت کر کر جائے یہ اس پر لازم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں اس کے پاس وصیت کے قابل کوئی شے ہو اور وہ بلا تاخیر اس اپنی وسیعت تحریر نہ کرے یعنی اس کے ذمہ حقوق نکلتے ہوں اور یہ وصیت ہی نہ کرے البتہ حقوق اگر نہیں نکلتے پھر بھی وصیت کر کر جانا مستحب ہے اچھی بات ہے اور زر نصیب وصیت ون تھرڈ میں ہوتی ہے کل مال میں نہیں ہوتی صدقہ جاریہ کی وصیت کر جائیں کہ میرے مال کے تیا ہی سے صدقہ جاریہ کیا جائے یا غربا فقرا کی وصیت کر دیں بعض لوگوں کے ساتھ فیملی میں ایسا کچھ مطلب سلسلہ ہوتا ہے کہ کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا اس کے بچے بھی ہیں اور یہ جانتا ہے اگر میں مر گیا تو میری وارث میرے ترکے کے جو وارث ہیں بیٹے بیٹیاں بیوی بنیں گے لیکن وہ جو یتیم پوتے وغیرہ ہیں ان کو شرم حصہ نہیں ملے گا تو ایسے موقع پر بہتر ہے کہ پوتوں کے لیے پوتیوں کے لیے وسیعت کر کے چلا جائے وسیعت سے انہیں حصہ دے دے تاکہ وہ پہلے یتیم ہو چکے ہیں ان کی دل جوئی بھی ہو جائے ان کی خبر گیری بھی ہو جائے اور اس پر سے بہت زیادہ ثواب ملے گا وسیعت کے بعد سفر کا آغاز قریب ہے سفر کے آغاز سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا ساتھی کون ہوگا ایک کس کے ساتھ سفر کر رہا ہے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ار رفیق سمت طریق سفر کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے رفیق کو تلاش کرو پھر راستے کی طرف بڑھو یعنی سفر میں اگر بہتر ساتھی مل جائے تو پھر سفر کے مزے ہی دوبالے ہو جاتے ہیں ایک اور حدیث میں فرمایا گیا الجارو سمت دارو گھر خریدنے کا ارادہ ہو پہلے پڑوسی کو دیکھو پھر گھر لو اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بدکار رہتا ہے برا آدمی رہتا ہے کوئی لفنگا رہتا ہے تو ظاہر بات फिर پھر کون شخص ہے وہ ہے وہاں گھر لینا پسند کرے گا فرمایا گیا الجارو سمت دارو پہلے پڑوسی پھر گھر الرفیق سمت طریقوں پہلے ساتھی پھر سفر اور بات دراصل یہ ہے چونکہ حج کا جو سفر ہے ایک لمبا سفر ہوتا ہے اگر کوئی کسی کا ساتھی شریک سفر نیک ہے صالح ہے پرہیزگار ہے مبتقی ہے تو چونکہ صحبت اثر رکھتی ہے اگر آپ اچھے آدمی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو نیکیاں کرنے کی ترغیب ملے گی آپ کو نیکیوں کا جذبہ ملے گا نیک آدمی کی دیکھو دیکھ آپ بھی وہ عمل کرنے لگیں گے اور اگر آپ کسی برے آدمی کی صحبت میں سفر کریں گے جو بد زبان ہو بد کلام ہو بے عمل ہو تو پھر یہ نہ ہو کہ اس کا اثر آپ کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائے اور ویسے بھی برے آدمی کی صحبت سے بد مذہب کی صحبت سے شاک و فجار کی صحبت سے دور بھاگنا یہ لازم ہے کہیں یہ نہ ہو کہ بندہ ان کی صحبت میں مبتلا ہو جائے لوگ چوکیاں مار کر بیٹھے ہوتے ہیں غیبتے کر رہے ہوتے ہیں الٹے سیدھے افسانے سنا رہے ہوتے ہیں اپنے سفر کو جو ہے وہ غفلت میں ضائع کر دیتے ہیں تو نیک لوگوں کی جو صحبت ہے خاص طور پر سفر حج کے اندر یہ کسی نعمت سے کم نہیں اور لاکھوں لاکھ لوگ جاتے ہیں یہ تو ایک مقدر کی بات ہے کس کو اچھا ساتھ نصیب ہو جائے اور کس کو برا ساتھ نصیب ہو جائے جن لوگوں پر حج فرض ہے انہیں تو بہرحال جانا ہی جانا ہے وہ اس نظریے سے کہ جناب فلا جائے تو میں جاؤں اپنے فرض حج کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کر سکتے انہیں بحرال جانا ہی ہوگا تو یہ تو مقدر کی بات ہے تو اگر بالفرض فرض آپ کے قافلے میں آپ کے گروپ میں کوئی بازوک اور کوئی ایسا آپ بھی نہ مل سکے تو آپ کوشش کیجئے وہاں دعوت اسلامی سے متعلقین بہت سارے اب مل جائیں گے ان کے ذریعے محفل کا اہتمام کیجئے آپ خود جو ہے آگے بڑھئے خود جو ہے لوگوں کے کو جو ہے وہ نیکی کی باتیں بتائیے فضائل کا درخت دیجئے ناتے پڑھیے ذکر و اذکار کی محفل منعقد کیجئے آپ اپنے اس سفر کے اندر جس قدر جو ہے وہ اپنے آپ کو ذکر و ازکار کے ذریعے تر و تازہ رکھیں گے جس قدر عبادات کا اہتمام کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو مزہ آتا رہے گا رفیق سفر کے حوالے سے ایک اور چیز آتی ہے وہ اجازت فرض حج ادا کرنے کے لیے نہ تو اولاد کو ماں باپ کی اجازت ضروری ہے اور نہ ہی بیوی کو شوہر کی اجازت ضروری ہے اگر ماں باپ منع کرتے ہیں یا بیوی کو شوہر منع کرتا ہے تب بھی وہ فرض فرض حج ادا کرنے کے لیے جائیں گے البتہ اگر نفری حج کے لیے جانا ہو اور عمرے کے لیے جانا ہو عمرہ تو ہے ہی نفلی عبادت تو ایسے میں والدین کی اجازت ضروری ہے بیوی بی کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے تو اگر وہ اجازت لیے, لیے بغیر جائیں گے تو ناکام و خسران ہوں گے تو اجازت لے کر پھر جو ہے اپنے سفر کو آگے بڑھایا جائے جبکہ ان کا سفر نفلی ہو یعنی نفلی حج ہو یا پھر عمرے کا سفر ہو اجازت کے علاوہ ایک اور چیز ہے استخارہ ویسے تو فرض حج ادا کرنے کے لیے استخارے کی حاجت نہیں ہر حال میں ادا کرنا ہی کرنا ہے استخارہ نہ تو فرض اور واجب کے لیے ہوتا ہے اور نہ گناہ کے کاموں کے لیے فرض اور واجب کو ہر حال میں ادا کرنا ہے اور گناہ کے کاموں سے ہر حال میں بچنا ہے استخارہ ہوتا ہے جائز اور مباحق باتوں کے لیے کہ انسان کے سامنے دو راستے ہیں اسے کیا کرنا چاہیے البتہ اتنا ضرور ہے کہ فرض حج کی ادائیگی کے لیے بھی بعض موقع پر استخارہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر آپ کے سامنے دو تین طرح کے پیکیجز ہیں کسی کے رائش قریب ہے کسی کے دور ہے کوئی مہنگا ہے کوئی سستا ہے آپ ان میں سے ایک متعین کرنے کے لیے استخارہ کرنا چاہیں تو یہاں اس کی اجازت ہے اس کے علاوہ نفلے جو حج کرنا چاہتے ہیں یا عمرے پر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اللہ کے بارنگ میں استخارہ کریں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی بہت زیادہ ترغیب ارشاد فرمائی آپ ارشاد فرماتے ہیں ماں من استخارہ جس بندے نے اللہ سے استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا اما ندی میں منس تشارہ اور جو بندہ اقل مندوں سے مشورہ کرتا ہے وہ کبھی ندامت کا سامنا نہیں کرتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس عدی اللہ تعالیٰ علم سے فرمایا ادا ہم تبی امرین جب کسی کام کا ارادہ کرو فستخ ربا کا تو اپنے رب سے استخارہ کرو سب مرات مر سات مرتبہ پھر دیکھو کہ تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے تمہارے دل میں جو بات جم جائے اس پر عمل کرو حضرت جابیر رضی اللہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ القرآن سرکارت علوم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے تھے قرآن کی صورتیں ہمیں سکھایا کرتے تھے آپ استخارہ کی بھی اس قدر ہمیں تلقین فرمایا کرتے تھے محترم اور پیارے لیں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے جو سنت استخارہ ہے وہ ہے نماز کا استخارہ آج ہم اتنے کاہل اور سست ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنا کام ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام بھی کوئی اور کر دے لوگ استخارے کے لیے یہاں وہاں اور دیگر ذرائع اختیار کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ خود استخارہ کیجئے سنت استخارہ یہ ہے کہ بندہ سونے سے پہلے تو اکاعت نفل پڑھے اور ویسے تو اس میں مخصوص صورتیں ہوتی ہیں اگر مخصوص صورتیں نہیں پڑھ سکتا تو جو بھی صورت یاد ہے وہ پڑھ لے اور اس کے بعد جو استخارہ کی دعا ہے وہ دعا پڑھے اور وہ دعا پڑھنے کے بعد بغیر کلام کی یہ سو جائے اگر اس کے خواب میں سبز یا سفید چیز نظر آتی ہے ضروری نہیں کہ آپ کو رنگ اڑتا ہوا نظر آئے گا کوئی بھی چیز نظر آ سکتی ہے مثال کے طور آپ کو کوئی بلڈنگ نظر آ گئی جس کے ہرے شیشے ہیں تو سبز یا سفید چیز نظر آتی ہے تو یہ ہاں کی علامت ہے اور اگر آپ کو سرخ یا سیاہ چیز نظر آتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم استخارہ کرتے ہیں ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تو گھبرائیے نہیں استخارہ کرنا سنت ہے استخارہ کرنے کے بعد بندے کو اس کے فضائل حاصل ہوتے ہیں کچھ نظر نہیں بھی آیا تو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ بندہ اپنے دل پر غور کرے جس طرف اس کا خیال جنتا ہو اس بات پر عمل کر لے اور ایک نہیں دو نہیں سات دن استخارہ کرے اور تین دن بھی کیا جا سکتا ہے ایک روایت کے مطابق یہ بھی درست ہے جس طرف دل جمے اس پر عمل کر لے اور استخارہ کرنے کی ایک برکت علماء نے یہ بیان کی کہ جو بندہ استخارہ کرتا ہے اسے کوئی علامت نظر نہ بھی آئے لیکن اگر وہ کام اس کے حق میں برا ہوتا ہے بہتر نہیں ہوتا تو اس کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے وہ کام خود ہی رک جاتا ہے یہ کر ہی نہیں پاتا اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ دعا ہمیں کہاں سے پتہ چلے اور یہ نماز کس طرح پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے یہ کہاں سے پتہ چلے تو آپ قبلا شیخ طریقت امیر علی سنت دامت برکاتم ملالیہ کی مایہ ناز کتاب مدنی سورہ کو خریدیے یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے اس میں ضروری اعمال اور وظائف ہیں اس کے صفحہ دو سو اسی پر مدنی سورہ کے صفحہ دو سو اسی پر نماز استخارہ کا طریقہ دیا ہوا ہے اور بھی کئی نمازوں کے طریقے دیے ہوئے ہیں مثلا نماز سلاط لہاجت وغیرہ تو ایک ظاہر کے لیے یہ بات بھی مستحب ہے کہ وہ استخارہ کرے اور سفر پر جائے ہم پہلے سن چکے فرد اور واجب کے لیے استخارہ نہیں ہوتا وہ تو بہرحال ہر صورت میں کرنا ہی ہے اب ذرا سفر سے ہم قریب ہو رہے ہیں ابھی سفر شروع نہیں ہوا اگلے سلسلے اس میں انشاءاللہ شاء سفر شروع ہوگا ابھی الوداع کا مرحلہ ہے الوداع کے موقع پر ایک ہوتے ہیں الوداع کہنے والے اور ایک وہ جو جا رہا ہے جسے الوداع کہا جا رہا ہے ان دونوں ہی کے حوالے سے عادث طیبہ میں ہمارے لیے بدنی پھول بیان کیے گئے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خرج احدكم الى سفر سفریں کہ تم میں سے اگر کسی کا عزیز کوئی شخص سفر پر جانے لگے پھل خواہ نہ اپنے بھائی کو الوداع کہا کرو ان جاو فی دعا ام کیونکہ جو لوگ اپنے بھائی کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوں اللہ تعالی نے ان کی دعاؤں میں برکت رکھی ہے اس وقت جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان میں برکت رکھی ہے قبولیت رکھی ہے تو پتہ ہی چلا کہ یہ بہت ہی اچھا عمل ہے جانے والے کی اس میں دل جوئی ہوتی ہے اس سے رسپیکٹ دیا جاتا ہے اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے اور وہ بیگ اٹھا کر سدائے چلا جائے تو مطلب کہ بہت ساری نیکیاں جو ہیں وہ ہم نہیں کر پائیں گے ایک آپس میں جو گرم جوشی کا ماحول ہے محبتوں کا ماحول ہے وہ ماحول پیدا نہیں ہو پائے گا شریعت مطالعہ نے ہمیں جس بات کی بھی تلقین کی ہے اس میں ہزار ہاں حکمتیں ہیں اسی طریقے سے اسے الوداعا کہتے وقت یوں کہا جائے اللہ دینکم ہم تمہیں تمہارے دین کو تمہاری امانت کو تمہارے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں یہ الوداع کرنے والے کہیں گے عربی میں نہ کہنا آتا تو اردو میں کہہ اسی طریقے سے جو جا رہا ہے ابھی تک تم نے مطلب یہ سنا کہ جو الوداع کہنے والے ہیں وہ کیا کہیں گے یہ تو نہ صرف سفر حج بلکہ عمومی طور پر تمام ہی سفر کے متعلق ایک جنرل بات بیان کی گئی اور سفر حج کو جو الوداع کہنے والے ہیں تو وہ تو ویسے ہی مطلب کہ ان کے منہ میں پانی ہوتا ہے وہ اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے اس سے التماج کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا اور عشق و محبت میں اگر یہ رخصتی ہو تو اس کے تو مزے ہی اور ہوتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں الگ ہی نظارے ہوتے ہیں خشکی نہیں ہے یہاں پر یہاں الحمد للہ ہے عشق و محبت ہے چاشنی ہی چاشنی ہے آپ اس مدنی ماحول میں آ جائیے بس اور اس سے وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ العزیز اللہ دونوں جہاں میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ باتیں ہم نے کو سنی الوداع جو کرنے آئے ہیں وہ کیا کریں گے اب جو جا رہا ہے اسے کیا چاہیے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اہل کو اپنے مال کو اپنے گھر کو اپنے عزیز و اقریبا کو اللہ کی حفاظت میں دیکھا جائے اور یہ کہہ جائے کہ اے اللہ یہ تیری حفاظت میں ہے میرا اہل میرا مال میرے بچے میرے عزیز و اقریبا میرا گھر میرے اسباب اے اللہ ات تیرے سپرد ہیں جب یہ کہتا جائے گا اس کہنے کے اسے بہت زیادہ فوائد و سماعت حاصل ہوں گے ایک واقعہ بڑا ہی ایمان افسوز واقعہ ہے اتنا ایمان افوز واقعہ ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور کس کس نے اپنی کتاب میں نقل کیا میں آخر میں یہ بھی بیان کروں گا حضرت عمر فاروق عدی اللہ تعالیٰ کے دور میں کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے بچے کے ساتھ حضرت عمر فاروق اللہ کے پاس آیا بڑا عجیب غریب بچہ تھا حضرت عمر فاروق اللہ اسے دیکھ کر متوجہ ہوئے اس بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ بچہ اپنی ماں کی پیٹ ہی میں تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا یہ سن کر حضرت عمر فاروق دلّہ تعالیٰ کو دھچکا لگا کھڑے ہو گئے اچھا کہا کیا ماجرا ہوگا کیسے مطلب کہ کیس بچہ مطلب پیدا ہوا کہنا بات اصل میں یہ تھی کہ میں غزلے کے لیے نکلا اور اس کے والدہ جو ہے وہ حمل سے تھی دن بھی بہت نزدیک آ چکے تھے مجھے بچے کی بہت زیادہ فکر تھی اور اسی فکر میں میں نے یہ دعا کی استود اللہ معافی بطنی کہ جو تیرے پیٹ میں ہے اپنی بیوی سے کہا میں اسے اللہ کے سپرد کرتا ہوں یہ کہہ کر یہ گڑھے میں چلا گیا اور واپس آیا تو دیکھا کہ گھر کو تارا لگا ہوا ہے لوگوں سے پوچھا اس میری اہلیہ تھی وہ کہاں گئی لوگوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو ہوگا تیرے جانے کے بعد اور ہم نے اسے جا کر دفنا دیا اس نے اپنے کزنس کو چچا جات کو اپنے ساتھ لیا اس کی قبر پر گیا سارا دن وہیں بیٹھا رہا جب رات ہونے لگی تو اس نے دیکھا کہ اس کی قبر سے آگ بلند ہو رہی ہے تو اس نے اپنے چچا جادو سے کہا کہ یہ آگ کیسی ہے ارد گرد کے لوگوں کے پاس گئے وہاں جا کر پوچھا کہ بھئی یہ آگ کیسی ہے کہنے لگے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روز آنا اس قبر سے آگ بلند ہوتی ہے وہ شخص کہنے لگا ان لِلَّهِ راجعون تو بہت بڑا بدشگن ہے واللہ انہ کانت فوامت قوامت حلیمت میری بیوی بی تو نیک پرہزگار حلم والی عفیف پاک دامن عورت تھی تیری آپ کیسی اس سے جو ہے وہ ایک عجیب حیرت محسوس ہوئی اور اس نے خدا لیا اور قبر کھودنا شروع کی یہ واقعہ یہ حضرت عمر فاروق عد اللہ تعالیٰ کو بیان فرما رہے ہیں وہ دراصل کوئی عذاب کی آگ نہیں تھی وہ ایک نشانی کی طور پر آگ ظاہر کی جا رہی تھی اس واقعے کے روایت کے الفاظ یہ ہی ہیں فنبس تو قبرہ فرائی تو قبرا منفر جن وحا جال وہ سبھی بینی جب قبر کھل جاتی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری فوت ہونے والی بیوی اپنی قبر میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ بچہ وہاں کھیل رہا ہے اور میں نے ایک منادی کو سنا ایک ندا آتی ہے آسمان سے اے شخص جب تو رخصت ہونے لگا تھا تو نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں تو اللہ نے تیرے بچے کی حفاظت کی ہے اور اگر تو یہ کہتا کہ اے اللہ میں اپنی بیوی کو تیرے سپرد کرتا ہوں تو تیری بیوی کو کی بھی حفاظت کی جاتی تو نے بچے کی حفاظت کی دعا کی تو تیرا بچہ محفوظ ہے اسے لے جاؤ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو لے آتا ہوں اور قبر کو پر کر دیتا ہوں تو اس واقعے کے اندر سب سے پہلے تو جو ہمارا موضوع ہے ہمیں یہ پتا چلا کہ جب کسی سفر پر جانے لگے اپنے گھر والوں کو اپنی تمام تر اہم چیزوں کو محبوب چیزوں کو اللہ کے سپرد کر کر جائے اپنے اہل کو مال کو گھر کو اسباب کو کاروبار کو یہ دعا کرتے جائے جو مطلب کہ سفر سے جانے سے پہلے دو نفل پڑھنا بھی سنت ہے اس نفل پڑھتے وقت یہ دعا کر لیں گھر سے نفل پڑھتے وقت ان اللہ عزیز آپ کی تمام تر چیزیں اللہ نے چاہا تو محفوظ رہیں گی دوسری بات یہ پتا چلی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں اور بس اوقات بندوں کو دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے بندے ہیں اور یہ واقعہ لکھا ہے تیسری صدی کے بزرگ امام کرمانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب المسالک فلم مناسب میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا امام خرائتی کی کتاب مقارم الاخلاق سے اسی طریقے سے یہ واقعہ نقل کیا امام تبرانی نے اپنی کتاب دعا میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں حاض حدیث غریب موقوف روا تو موسکون یہ جو روایت ہے اس کے جو راوی ہیں وہ سکھا ہیں اللہ اکبر کیسا ایمان الفذ واقعہ ہے تو حج کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا کہ اپنے گھر والوں کو کس طرح الوداع کہنا ہے تو مقدمات سفر کے حوالے سے ہمارے جو گفتگو چل رہی تھی کہ سفر شروع کرنے سے پہلے کن کن باتوں کو سامنے رکھا جائے چند اہم پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی اور یہ بات تو انڈرسٹڈ ہے کہ جو سامان ہے اس سے تو غافل کوئی بھی نہیں رہ سکتا تو سامان کے حوالے سے جہاں آپ دیگر چیزیں رکھیں گے وہیں کچھ دینی کتب بھی رکھ لیجئے خاص طور پر جو آپ کے سفر حج میں کام آئے جس سے آپ اپنے مناسق کی تفصیل کو جانچ سکے اس میں شخص ریکت عمیر کی کتاب رفیق الحرمین اسی طریقے سے بارش کا چھٹا حصہ ان کتابوں کو ضرور رکھ لیجئے اپنے ساتھ اور اگر کوئی عالم کی صحبت کسی عالم کی صحبت دستیاب ہے تو زہینصیب ان سے بھی معلومات لیتے رہیے اسی طریقے سے اپنے سفر کو شروع کرنے سے پہلے کچھ حاج سے زیادہ سامان رکھ لیجئے کچھ ضرورت سے زیادہ رقم رکھ لیجئے تاکہ آپ وہاں جا کر کو خیرات کر سکیں کسی اور کو چیزوں کی ضرورت ہو وہ آپ پورا کر سکیں کچھ ضروری دوائیاں رکھ لیجئے خاص طور پر جو دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں ورنہ عام دوائیاں جو ہیں بخار وغیرہ کی سردرد کھانسی کی یہ ساتھ رکھ لیجئے موسم کے حساب سے کپڑے ان کی تفصیل رفیق الحرمین میں آپ کو مل جائے گی اور یاد رکھیے خاص طور پر جو قانونی تقاضے ہیں انہیں اپنے سامنے رکھیے اور کسی کا بھی کوئی توحفہ کوئی بند پیکٹ کوئی چیز اپنے ساتھ نہ لے جائیں جس کی وجہ سے آپ کو ساری عمر کا پچھتاوا اختیار کرنا پڑے تو آج ہم نے مقدمات سفر کے حوالے سے چند باتوں کو گفتگو کی انشاءاللہ شاء اللہ عزیز اگلے اس سلسلے میں دوران سفر سفر جب شروع ہو جائے گا کیا کیا کرنا چاہیے ان حوال پر گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہماری اس گفتگو کو اپنے بارے میں قبول فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لبائک